کیسے ہیں جناب آپ سب خیریت سے ہیں امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے غریب انجینئر بھائی آپ کیسے ہیں بہت دنوں کے بعد آپ کا نک دیکھا آپ کی آواز سنی بڑی خوشی ہوئی اور بھی جو بھائی بہنیں یہاں موجود ہیں جی اللہ کا بہت شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں الحمد للہ آج لائٹ آئی تو میں نے کہا چلو حاضری لگوا لیں ترکیب تو بنائی ہوئی ہے ہم نے یہاں گیارہ بجے کے ٹائم کی تو بس بجلی نہیں کسی طرف لگنے دیتی بہت مہربانی جی آپ سب کی تو ہمارا یہ اس وقت جو ٹائم ہوتا ہے یہ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث کے بارے میں تھوڑی بہت گفتگو ہم کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آج بھی کریں گے اور اس کے بعد کسی بھائی کا اگر کوئی سوال ہوا تو انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے تو ابھی قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار اور پھر انشاءاللہ تعالی سیدی تعالیٰ اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کے چند اشعار اس کے بعد پھر ایک حدیث پاک کا درس مولا یا صل وسلم دائمًا ابدا علی حبیب الخلق کله ہی مولا وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَادًا أَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِنِ هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ هُوَ الْحَبِيبُ إِيبُ اللَّذِي طَاعَتُهُ لِكُلِّ هَوٍّ لِمَنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَرِحِي مَوْلَايَ شاء اللہ تعالیٰ بڑا لطف آئے گا سب سے اور lo se ہوں خبر کتنے بج گئی جس کے آگے سبھی مشورے بج گئی جس کے آگے سبھی مشورے شمو لے کر چم لے کر رضام جے کے والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہی اجمعین مزد و محترم سامین حضرت سیدنا حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کیا تم میں سے کسی آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فتنوں کا ذکر سنا ہے بعض لوگوں نے کہا ہم نے سنا ہے آپ نے فرمایا تم نے شاید ان فتنوں سے اہل و عیال اور ہمسائے کے فتنے مراد لیے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں آپ نے فرمایا ان فتنوں کا کفارا تو نماز روزے اور زکوۃ سے ادا ہو جاتا ہے کیا تم نے ان فتنوں کے بارے میں سنا ہے جو دریا کی طرح امڑ رہے ہوں گے اب سب لوگ خاموش ہو گئے حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے ارض کیا یا، ہاں جی حضور میں نے سنا ہے فرمایا اللہ تمہارے باپ پر رحم فرمائے تم نے ضرور سنا ہوگا پھر حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے دلوں پر اس طرح مسلسل فتنے نازل ہوں گے جس طرح چٹائی کے تن کے آپس میں پیوست ہوتے ہیں ملے ہوئے جو دل کسی ایک فتنے کو بھی قبول کر لے گا اس میں ایک سیاہ دھبا پڑ جائے گا اور جو دل قبول نہ کرے گا اس میں سفید نشان پڑ جائے گا اس دور میں دو طرح کے دل ہوں گے ایک سفید دل جس کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکے گی جب تک زمین و آسمان موجود رہیں گے اور ایک سیاہ دل جو اندے کی طرح ہوگا وہ نہ نیکی پر عمل کرے گا نہ برائی کا انکار کرے گا صرف اپنی خواہشات کا غلام ہوگا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ جس کو عنقریب توڑ دیا جائے گا اور اگر اسے کھول دیا جاتا تو پھر بند ہو سکتا تھا حضرت حضیفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس دروازے سے مراد ایک مرد ہے جسے قتل کر دیا جائے گا یا وہ وصال کر جائے گا اور یہ بالکل سیدھی اور صاف سی بات ہے امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب مسلم شریف نے اس حدیث کو مسلم شریف کتاب الایمان پہلی جلد میں نقل کیا ہے تو اب اس حدیث پاک میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں اس میں ایک بہت بنیادی اور واضح چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علی وآلہ اعلی علی و اصحابی و بارکا و سلح بانے پیش آمدہ حالات اور ان کے فتنوں کے بارے میں جو گفتگو فرمائی وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے فتنے رونما ہونے والے جو قیامت تک آنے والے ہیں ان کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے بیان فرما رہے ہیں جیسے اپنی آنکھوں کے سامنے ملاحظہ فرما رہے ہوں ایسے دیکھ رہے ہوں جیسے اس طرح سرکار نے بیان فرمایا حضور مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو دریا کی سرکش لہروں کی طرح آنے والے فتنوں کی خبر عطا فرمائی کہ جو دریا کی لہریں جس طرح آتی ہیں زور و شور کے ساتھ اس طرح وہ فتنے آئیں گے اور دیکھیے اب یہ خبر جو اصول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دی ہے اس کا تعلق مستقبل سے ہے ابھی تازہ تازہ بات نہیں ہے یا پیچھے کی گزری ہوئی بات نہیں بتا رہے جس کے کوئی بھی کوئی کہہ سکتا تھا کہ سن کر بتا دی ہوگی کہیں سے پوچھ کر بتا دی ہوگی کسی نے بات کی ہوگی تو بتا دی ہوگی کہیں سے پڑھ کر بتا دی ہوگی ایسا ہرگز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت مستقبل کی خبر دے رہے ہیں جو قیامت تک آنے والے فتنے ہیں سب کا آپ بیان فرما رہے ہیں اور وہ آئیں گے بھی کیسے فرمایا جیسے دریا کی لہریں آتی ہیں دریا کی لہریں امڑ کر جیسے آتی ہیں ایسے تیزی کے ساتھ فتنے آئیں گے تو آج کا دور اگر ہم دیکھیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ارشادات کی حقانیت اور صداقت کی تصدیق ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جب کہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے ایک لفظ بھی جو نکل گیا وہ حرف بحرف پورا ہو چکا یا آئندہ ہوگا اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے نکل گیا ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ کائنات بدل سکتی ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے پر زبان رسالت ماب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک زبان سے جو نکل گئی چیز وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی تو جو نشانیاں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں جن فتنوں کا ذکر کیا تو ان فتنوں کو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو نبی صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ علیہ میں مسجد نبوی شریف کی چٹائی پر تشریف فرما ہو کر قیامت تک آنے والے واقعات کو ملحظہ فرما رہے ہیں ان کے لیے دیوار کے پیچھے دیکھ لینا کون سا مشکل کام ہے ان کے لیے آنے والے کل کی خبر دینا کون سا مشکل کام ہے ان کے لیے اپنے غلاموں کے حالات سے واقفیت کون سا مشکل کام ہے تو اس آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے کون سا مشکل کام ہے آج کے دور میں اگر ہم کہیں کہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہم غلاموں کی عرض آج بھی سنتے ہیں دربار گوہر بار میں آج بھی ہم گناگاروں کو ملاحظہ فرماتے ہیں اور جہاں کہیں کوئی غریب گناگار مسکین پکارتا ہے تو پیارے آقا وہاں پہنچ کر کرم بھی فرماتے ہیں تو اس لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ سیدی اعلی حضرت رضیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے خوبصورت شعر میں اس کو بیان کیا آپ سب کی نظر یہ شعر کرتا ہوں اعلی حضرت سرکار کی بارگاہ میں کیسے پیارے انداز میں یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے تو ہو کوئی جو سنتے ہیں سماعت فرماتے ہیں بس شرط یہ ہے کہ کوئی دل سے سرکار کو پکار کر تو دیکھے کوئی پکارے تو صحیح وہ لجپال تو سب کی سنتے ہیں سب پر کرم فرماتے ہیں وہ تو جانوروں کی سنتے ہیں پرندوں کی سنتے ہیں پہاڑوں کی سنتے ہیں نباتات کی سنتے ہیں حیوانات کی جماعدات کی ہر چیز کی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم سنتے ہیں ہم تو پھر انسان ہیں اور ہمیں تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اس بات کی سند دے دی ہے فرمایا محبت فرمایا میں اپنے محبت سے درود پڑھنے والوں کا درود اپنے مبارک کانوں سے سماعت بھی فرماتا ہوں اور ان کو پہچانتا بھی ہوں اور ایک مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرا امتی جہاں سے بھی مجھ پر درود پڑے بالاگانی سعود ہی کانا فرمایا اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے وہ جہاں کہیں بھی ہو اب دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں آئے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کیسا کرم فرماتے ہیں تو ارض یہ کر رہا تھا کہ میرے آقا کریم علیہ سلاۃسلام نے آنے والی فتنے جو دریا کی طرح امڈ کر آنے والے سب کے بارے میں سرکار نے وضاحت فرمائی اور اسی حدیث کی شرح میں علامہ بدر الدینی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت حضیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو, جو اشارہ کیا تھا دروازے کی طرف کہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو اس دروازے سے مراد حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ذات گرامی ہے یہاں یہ بھی احتمال پایا جاتا ہے کہ ان کو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا علم تھا حضرت حضیفہ کو اور لیکن انہوں نے اسے اچھا نہ سمجھا کہ حضرت عمر فروخ رضی دی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے اور آپ کی شہادت کے متعلق آپ ہی سے بات کی جائے کیونکہ آپ کو بھی علم تھا کہ وہ دروازہ آپ کی ذات گرامی ہے اور حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کے پاس بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بشارت موجود تھی صحیح بخاری چیز کے اندر جس کو امام بخاری نے روایت کیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدو بکر صدیق سید عثمان غنی اور سعینہ عمر فروخ رضی اللہ تعالیٰ اہد پہاڑ پر تشریف لے گئے تو اہد پہاڑ رسول پاک صلی اللہ کے مبارک قدم اپنے سینے پر پاک خوشی سے پھولا نہ سمایا اور وجد میں آ گیا تو جب وہ وجد میں آ کے, اس اس نے وجد میں آ کے جب حرکت کی تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک کی ایڈی اس پر ماری اور فرما ہما علی کا اللہ نبی و صدیقن او شہیدان نے فرمایا صبر کا سکون سے ہو جا ثابت ہو جا اپنی جگہ پہ ٹھہر جا تو نہیں جانتا تجھ پہ ایک اللہ کا نبی جلوہ افروز ہے ایک صدیق جلوہ فروز ہے دو شہید جلوہ گر ہیں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو ثابت تھی صدیق اکبر کی صداقت بھی ثابت تھی اور یہ دونوں حضرات حضرت عمر فروخ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شہادت کا تعلق تو زمانہ باعید سے تھا آنے والے دور سے تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے فرما دیا کہ دو شہید تجھ پر جلوا گر ہیں اس مناسبت سے تو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی علم تھا اپنی شہادت کا اس لیے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ طریقہ استعمال کیا کہ جس سے مقصد بھی بیان ہو گیا اور کھل کر حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر بھی نہیں ہوا اور اس روایت میں حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ہے جس کا تعلق دور کے مستقبل کے ساتھ ہے اور صحیح روایات سے یہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عمر فروخی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی خبر عطا فرمائی جیسا کہ ابھی میں نے حدیث پاک بیان کی اور حضرت وظیفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بھی علم تھا وہ سارے کا سارا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا فیضان تھا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے فیض یافتہ تھے تو اسی لیے تو حضرت وظیفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا علم تھا کہ وہ اس دروازے کو بھی جانتے تھے اور دریا کی طرح امٹ کر آنے والے فطلوں کو بھی جانتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے انہوں نے سماعت فرمائے تھے تو آج کی اس حدیث پاک کے درس سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی پر کچھ بھی پوشیدہ نہیں چاہے اس کا تعلق مستقبل قریب سے ہو چاہے مستقبل بعید سے ہو قیامت سے ہو قیامت کے بعد ہو اور یہ جو وقت پہلے گزر گیا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری سے اس کے بارے میں بھی اس کو کہتے ہیں ماقانہ مماقون کا علم یعنی جو ہو چکا اس کا بھی جو ہونے والا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم وہ بھی جانتے ہیں تو نبی رحمت شفیع امد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا غلام ہونے کے ناطے غلامی کا حق یہ ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اوصاف اور کمالات جو ان کو دل سے مان لیا جائے اپنے دل میں پیارے مصطفی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت۔ اجاگر کی جائے سرکار کی شان کو اپنے دل میں جگہ دی جائے نہ کہ بندہ امتی بھی کہلائے ان کا کلمہ بھی پڑے اور پھر نقش بھی ان کی ذات پاک میں نکالنے کی کوشش کرے اس ذات میں ایب نکالنے کی کوشش کرے جس کو اللہ نے بنایا ہی بے ایب ہے جس میں اللہ نے کوئی ایب رکھا ہی نہیں ہے اللہ کریم ہے جس میں کوئی ایب نہیں رکھا اسی ذات میں لوگ ایب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو بس یہی آج کے درس کی بنیادی بات ہے ایمان والوں کے لیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دور و نزدیک ہر چیز سے باخبر ہیں اور آج بھی اپنے غلاموں کی, غلاموں کی فریاد کو سنتے بھی ہیں اور ان کی مدد بھی فرماتے ہیں بس شرط یہ ہے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے جو دل سے سرکار کو پکارے لج پالس پر کرم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا مولتع ہم اس پی عمل کی عطا فرما ہماری ہمارے والدین کو لمۃ مسلمہ کی بخش فرما یا اللہ پاک اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے توفیل اس محفل پاک کا جوتوں نے ہمیں عطا فرمایا تیرے پاک محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آپ کے والدین کریمین کی بارگاہ میں آپ کے صحابہ کرام تعبین تبہ اور آپ کے ازواج متحرات اہل بیتے سب کی بار گاہ واپس کرتے قبول فرما مولان پکیدہ ہستیوں کا سبقہ یہ جی سارا سواب میں اپنے مرشد گرامی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں مولانا تعالیٰ فرما ہمارے جتنے بہن بھائی یہاں موجود رہے مولا تعالیٰ ہم سب کے جتنے مسلمان عائزہ اقربا رشتہ دار دوست احباب اس دنیا سے چل دیے مولات کو اس کا سواب فرما خصوص ہمارے جگید بھائی نے اپنے مولا تعالیٰ کی والدہ محترمہ کو بھی اس کا سوابط فرما دیگر جتنے مسلمان یہاں شامل ہیں ہم سب کی نیک تمنا وزں کو پورا فرما مولانا ہماری کمیوں کتائیوں کو درگزر فرما ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا امتی عاشق رسول بنا یا اللہ پاک ہماری للچیات کی طرف نہ دیکھ اپنے محبوب کی رحمت کا واسطہ یا اللہ پاک ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل ہم سب کو ایسے ہی مل جل کر سرکار کی بارگاہ میں گمبد خزرہ شریف کے سائے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدنین شریفین کی جانب بیٹھ کر ایسے ہی محافظ سجانے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیم کا ذکر پاک کرنے کے مولاتی کافر مولا تعیٰ مدینہ طیبہ مکت المکرمہ کی بار بار با ادب حاضریاں ہم سب کو نصیب فرما مولا تعالیٰ جن پر حج فرض ہے ان کو وقت مقررہ پر حج کرنے کی توفیق عطا طافرما مولا ہم نے سے جو استطاعت نہیں رکھتے اپنے حبیب کریم کے طفیل ہمیں بھی ایسے وسائل عطا طافرما تیرے محبوب صلی اللہ علام کی بار گاہ کی حاضری دے سکیں یا اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وبارک وسلم کے طفیل سب مسلمانوں کے حال پر رحم و کرم فرما مولا ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما یا اللہ پاک دیوبندی بہابی دہشت گرد جو ملک پاکستان اور اسلام کو بدنام کر رہے ان کو نست و نابود فرما یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی کے جتنے دوست احباب نے دعاؤں کے واسطے کہا یا اللہ پاک جو آرز دل میں لے کے بیٹھے مولانا کہہ نہیں سکتے مولا طوطم بذاتی سرور ہے مولا طوط و ہے تو سب کو جانتا ہے سب کی سنتا ہے سب کو دیکھتا ہے سینوں میں چھپی ہوئی باتوں سے تو واقف ہے دل میں اٹھنے والے خیالات سے تو واقف ہے مولا تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰسم کے تو فیل ہم سب کو ہم سب کی دلی تمناؤں آرزوں کو یہ اللہ پاک پورا فرما جو ہم نے تجھ سے مانگا ہمیں عطا فرما جو نہ مانگ سکے مولا مودی عطا فرما جو ہم نے مانگا ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو بہتر کر کے عطا فرما صلی اللہ تعالی خلقی محمد وعنی اللہ جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ نے تشریف رکھی اور مجھ نکمے کی گفتگو سنی حج پر لے جائے جی غریب انجینئر بھائی اللہ تبارک و تعالی بڑا بے نیاز ہے جب بندے کی اس کی بارگاہ میں منظوری ہو جاتی ہے تو پھر پیسوں کا مسئلہ نہیں رہتا ٹھیک ہے وہ جب چاہے وہ بلا لیتا ہے آپ کو پتا ہے نا میں واقعہ سناتا ہوں آپ کو جی انشاءاللہ اللہ ضرور ہوگا ضرور ہوگا انتظام اللہ پاک نے کرنا ہے جی ہم کون ہوتے ہیں انتظام کرنے والے اللہ پاک بڑا بے نیاز ہے وہ کریم ہے اس کی بارگاہ میں بس عرض کرنی چاہیے میں آپ کو اپنی بات بھی سناتا ہوں اور پہلے واقعہ میں آپ کو سنا ایک درود پاک کی کتاب ہے دلائل الخیرات شریف شاید اکثر بھائی اس کو جانتے ہوں گے اگر کسی کے پاس وہ ہو یا وہ پڑھتا ہو تو بہت سعادت کی بات ہے اور اس کا ویسے وظیفہ اگر بنا لیا جائے اس کو سات دن میں وہ کتاب جو ہے نا دول پاک کی اس کے سات منزلیں ہوتی ہیں ایک منزل روزانہ کی پڑھنی ہوتی ہے کچھ مشکل بھی نہیں اور زیادہ بھی نہیں ہے لیکن اس کی براکات میں نے خود مشاہدہ کی ہیں الحمد بہت برکتیں ہیں اتنی برکتیں کہ جو بیان نہیں کی جا سکتی بس ان کا تعلق احساسات کے ساتھ ایسے بھی درود پاک جہاں اتنا پڑا جائے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنی برکتیں ہوتی ہیں تو دلائل الخراج شریف کا ایک بندہ بڑا عاشق تھا ہند میں رہتا تھا اور وہ بڑا شیدائی تھا اور اس کو ساری زبانی یاد تھی تو وہ پڑھا کرتا تھا دلائل الخراز شریف اور اس کو بڑی طرف تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کی تو کوئی اسباب نہیں تھے اسباب اس کے پاس نہیں تھے تو وہ جانا بھی چاہتا تھا دروے پاک پڑھ کر بس سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی باہر گاہ کر دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ وہ تھا مستری یہ جو ہوتے ہیں نا پلمبر یہ کام کرتا تھا یعنی گھر بناتا تھا اس طرح کا جو مستری تھا تو ادھر رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے مزار پر انوار کا ایک کنگڑا جو تھا وہ شہید ہو گیا اور مدینہ شیخ کا جو اس وقت کا خادم تھا اسے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہمارے مزار پاک کا جو گنبد مینار پاک ہے اس کا ایک انگرا شہید ہو گیا ہے اس کی مرمت کرواؤ اور مرمت اس طرح کے بندے سے کروانی ہے اس بندے کی شکل جو تھی اس کو خواب میں دکھا دی گئی اب وہ بندہ متلاشی ہے کہ یار وہ بندہ کہاں سے آئے کہاں سے لاؤں اس کو ڈھونڈ کر اس وقت یہ ذرائع تو تھے نہیں جس کو خواب آیا وہ ڈھونڈ رہا ہے اس بندے کو اور جناب ادھر کیا ہوا کہ وہ عاشق کے زار جو تھا وہ پھرتا پھر, پھر آتا نکل گیا ساحل سمندر کے طرف جہاں سے بحری جہاز جاتے تھے تو وہ وہاں پہنچا وہ اس کو تو امید بھی نہیں تھی اور کوئی پتہ بھی نہیں تھا تو وہ لوگ جہاز والے تیار کھڑے تھے کسی اور کے انتظار میں تو وہ آ نہیں رہا تھا تو اس نے انہوں نے دیکھا کہ اچھا اچھا وہ کہتے یار کہ جلدی آ جا جلدی بس تیری وجہ سے جہاز رکاؤ انہوں نے اس سے پوچھا نہ کوئی ٹکٹ پوچھی نہ اس سے کوئی پاسپورٹ پوچھا جلدی, جلدی جلدی جہاز میں ڈال کر جہاز چلا دیا اب وہ بندہ جب وہاں کے ساحل پر جا کر اترا تو آگے سے اس کے جو کرندے تھے بادشاہ کے اس خادم کے مدینہ عالیہ کا جو امیر اس کو کہتے ہیں ویسے ہم خادم کہتے ہیں تو اس کو ڈھونڈتے ہوئے پھر رہے تھے اس کو جب انہوں نے اس کی وہ شکل و شباہ دیکھی جس طرح کی بتائی گئی تھی انہوں نے پکڑ لیا اور اس کے پاس لے گئے اس نے کہا خادم یو تمہارے متعلق مجھے حکم ہوا رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں تو سرکار علیہ اللہ نے دیکھو اس کو کیسے بلایا اور اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ یہ سرکار علیہ صلی السلام کے مزار پاک کا جو منار پاک ہے اس کا کنگرہ شہید ہو گیا تو اس کو ٹھیک کرنا اب وہ عاشق تھا اور عاشق بھی کیسا تھا کہ جس کو سرکار بلا رہے ہیں تو وہ اب سوچتا ہے میں کیسے گمبد شریف کے ساتھ اتنا اونچا بلندی پر جاؤں کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت پاک تو نیچے ہے بس اسی خواب اسی سوچ میں خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا تو آپ نے اجازت عطا میں فرما ہوں ہاں تجھے اجازت ہے تو اب اس عاشق کا عشق دیکھیے اس نے وضو کیا اچھا لباس پہنا اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا جو وہ پڑھتا تھا سات دنوں میں آج اس نے سوچا کہ اب تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ کر خود سناتا ہوں نا آکا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو لجبار اتنے قریب سے سماعت فرمائیں گے تو بس وہ کنگرا جناب اس نے تمیر شروع کر دی اس کنگرے کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا اور ساتھ درود پاک پڑھتا رہا ادھر وہ کنگرا مکمل ہوا ادھر درود پاک مکمل ہوا ادھر اس کی روح جو تھی وہ کب سے سے پرواز کر گئی دیوانے کو عاشق کو دیکھو کس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں کیسی موت نصیب ہوئی تو میرے بھائی جب اللہ تبارک و تعالی مہربانی کرتا ہے تو وہ کرم فرما دیتا ہے اسباب بھی خود ہی مہیا کر دیتا ہے میں آپ کو اپنی بات سناتا ہوں میں غریب سا بندہ ہوں میرے کچھ کوئی وسائل نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے بس آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کا دنسا خدمت گزار ہوں اور اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ تھوڑی بہت خدمت لے لے ورنہ ہم کون ہوتے ہیں دین کی خدمت کرنے والے ہماری بسات کیا ہے تو ہوا یہ کہ تڑپ تو ہر عاشق کو ہوتی ہے ہر غلام کو ہوتی ہے تو مجھے بھی تھی تو میں سوچا کرتا تھا کہ کبھی ایسا ہوگا مجھ پر بھی کرم ہوگا ہی نہ کبھی نہ کبھی تو ہر محفل میں بس یہی دعا ہوتی تھی تو پتہ نہیں اللہ پاک نے کیسے کرم فرمایا جی بے شک تو بس یہ کرم کی باتیں ہیں تو ایسا ہوا کہ میرے تو وہ گمان میں بھی نہیں تھا تو یہ انگلینڈ سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے ہمارے شہر کے رہنے والے تھے تو ان کی بیٹی کی شادی تھی تو میرے ایک نمازی تھے یا مسجد میں نماز پڑھتے تھے تو انہوں نے ان کے وہ تعلق والے تھے انہوں نے کہا کہ جی نکاح جو ہے ہمارے علامہ صاحب جو ہے ان سے پڑھوائے وہ چلے گئے وہاں تو ان کے گھر میں بیٹھے جب نکاح کی بات وغیرہ چل رہی تھی تو وہ مجھے کہتے کہ جی کتنی فیس لیں گے آپ نکاح کی میں نے کہا بھئی میں تو فیس بھی اللہ پڑھاتا ہوں میں نے کبھی فیس وغیرہ نہیں لی نہ میں مانگتا ہوں تو وہ کہتا نہیں فیس تو آپ کو لینی پڑے گی وہ گھر والا کہتا میں کہا یار نہیں, میں نہیں ایسے پیسے نہیں میں طے کرتا ہوں بس میں اللہ رسول کی رضا کے لیے بس کر رہا ہوں تو وہ کہتا نہیں جو فیس میں آپ کو دوں گا نا وہ آپ کو لینی پڑے گی میں اچھا بھی وہ کون سی فیس ہے تو اس نے کہا کہ دی میں آپ کو عمرہ کروانا چاہتا ہوں یقین کریں بس اس نے یہ الفاظ کہے تو مجھ سے قابو نہیں رہا اپنے آپ پر وہ پتہ نہیں بس آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کیسے بس یہ ہوتی ہے چیزیں نا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اللہ پاک نے بس سب کچھ عطا فرما دیا سارے مسائل جو تھے وہ مہیا فرما دیے اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہوگا شاید یہ پاکستان سے اب مسئلہ ہے جو چالیس سال کے کم عمر والے لوگ ہیں نا وہ نہیں جا سکتے نا اکیلے عمرہ کرنے کے لیے ان کو ویزا نہیں ملتا تو میری عمر تو اس وقت تھی یہ دو سال اٹھائیس سال تھی اٹھائیس ساڑھے اٹھائیس سال ہوگی تقریبا تو بارہ تیرہ سال کم تھی چالیس سے تو اس وقت بڑا مسئلہ بنا تو بس اللہ تبارک و تعالی نے وہ بھی کرم فرما دیا اور سارے سارے سلسلے سیدھے ہو گئے تو الحمدللہ الحمدللہ الحمد الحمدللہ سما اٹھارہ دن مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہنے کی سادت تنصیب ہوئی اور دس دن جو تھے وہ مکہ پاک میں گزارے اٹھائیس دن الحمدللہ ہمارا حاضری کا یہ دور تھا تو یہ بات بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب وہ کرم فرماتا ہے تو اسباب مل جاتے ہیں اس کی منظوری کی بات ہے جب سرکار بلاتے ہیں تو رستے بھی بناتے ہیں وہ بے شک بے شک ایسا ہی ہوتا ہے مجھ سے بڑھ کر میں اپنی مثال آپ کو اس لیے دی کہ میرے ساتھ تو یہ ہوا ہے تو میری اوقات نہیں تھی نہ میرے پاس وسائل تھے نہ اب ہیں لیکن اب بھی مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ میری آکا کریم صلی اللہ تعالیٰ مجھے پھر بلائیں گے اور بار بار انشاءاللہ شاء بلائیں گے بہرحال میں کب سے بولے جا رہا ہوں کوئی بھائی آ جائیں آپ مائک پر کسی بھائی نے کوئی گفتگو کر ہو اور میری طرف سے بھی آپ شاہ بزرات کو عید الاضحیٰ کا چاند بہت بہت مبارک ہو آپ لوگ جو مقیم ہیں یو ایس اے یو کے کینیڈا اور عرب شریف کی ریاستوں میں آپ کی تو عید ایک دن ہم سے پہلے ہوگی تو ہماری تو انشاءاللہ 28 اللہ نومبر ہفتہ کو ہوگی جی بہت شکریہ جی خیر مبارک تو اللہ پاک کرے کہ یہ عید پاک جو ہے وہ اچھی اچھی آئے ہمارے گھر کچھ کے پاس ہوتے بھی ہیں پر وہ نہیں جا سکتے شک جی جی بالکل بالکل ایس بی آئی بھائی مدنی بھائی یہ حقیقت ہے مجھے وہاں پر مدینہ شریف میں ایک بندے نے بات مکہ شریف میں ایک بندے نے یہاں ایک ڈرائیور ہے اٹھارہ سال ہو گیا اس کو یہاں رہتے ہوئے اٹھارہ سال تو اور وہ دن میں کم از کم چار مرتبہ جو ہے یہ چاہیے چار مرتبہ وہ آتا ہے حرم شریف کے بالکل سامنے وہ نا یہاں سے ٹینکر بھر لے کے جاتے ہیں زمزم شریف کے یا نہیں دوسرا والا پانی لاتا ہے پھر حرم شریف کے سامنے جو ہوٹل ہے نا اس میں وہ دوسرے والا پانی گدے سے لے کے اپنے سپلائی کرنے کے لیے تو وہ کہتا ہے کہ جی اٹھارہ سال ہو گئے تو ایسا وہ بدبخت ہے کہ اس کو ایک دن بھی اندر حرم پاک کے اندر قدم رکھنا نصیب نہیں ہوا وہاں رہتے ہوئے اٹھارہ سال ہو گئے اس کو اب آپ بتائیے کہ وسائل کی بات بھی نہیں ہے بس حاضری کی بات ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جسے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ منظور کرے وہاں وہی حاضر ہو سکتا ہے بس یہ دی سی بات ہے روپے پیسے کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ اور وہ شیر بھی ہے نا شریف کا کہا اس طرح ہے کہ مال و زر کی بات نہیں یہ ہیں کرم کی باتیں جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں تو بس یہ بات ہے میں بھائی, بھائی مارک پہ آنا چاہتے تو اپنا ہینڈ ریز کریں بھائی ہینڈ ریز کریں جو بھائی مارک پر آنا چاہتے ہیں اور غریب انجینئر بھائی آپ یہ باتوں باتوں میں فوراً غریب نہ بن جائے کریں بندہ دل کا غریب نہیں ہونا چاہیے ظاہری غربت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹیکن دل کا بندے کو سخی ہونا چاہیے اور مجھے آپ نے بہت دعائیں دی ناشریف کے دوران بہت مہربانی آپ سب کی بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے مائک میں فری کر رہا ہوں کسی کا کوئی سوال ہو یا کوئی مائک پہ تشریف لانا چاہیں کوئی گفتگو کرنا چاہیں تو آ جائے مائک فری السلام علیکم ورحمۃ اللہ علی بہت ہو رہی ہے امیرکا اور کوئی کے پاس جماعت سنت میں کیا کرتے ہیں سکتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ بلیور بھائی آپ کا سوال مجھے سمجھ نہیں آیا جو آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی پیچھے سے نا بالکل بہت تھوڑی سی آواز آئی ہے اگر آپ اپنا سواز رپیٹ کر دیں یا ٹیکسٹ میں لکھ دیں تو شاید میں سمجھ سکوں آپ نے دور رکھا ہوا, ہوا تھا جی ہاں بالکل اگر آپ اس کو رپیٹ کر دیں نماز میں دوسری رقط میں سورت فاتح سے پہلے تسمیہ پڑھنا ضروری ہے نہیں جی ضروری نہیں ہے نہیں ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے نماز کے بغیر بھی ہو جاتی ہے پڑھ لیا تو کوئی ٹھیک ہے سواب ملے گا ہاں جی پڑھ سکتے ہیں پڑھنے میں ممانت بھی نہیں ہے اسٹرانگ جی یو بلیور بھائی پلیز آپ اپنا سوال جو ہے نا اس کو ذرا اس کے بارے میں کوئی آ... آ... بات چل رہی ہے اس طرح کی کوئی بات مجھے سمجھ بھی آئی تو اس کی ذرا تھوڑی ڈیٹیل بتا دیجیے گا کیونکہ میں پاکستان سے آن لائن ہوں تو مجھے اس کے بارے میں شاید علم نہ ہو تو آپ آ جائیں مائیک پر ذرا تو وضاحت کے ساتھ اپنا سوال جو ہے وہ دیں اسلام علیکم و اللہ میں نے پوچھا تھا کہ یہاں پروٹیکشن چل رہی ہے آپ کے پاس یعنی کہ کوئی بات کی ہم نے سنی ہے یا ہے کہ نہیں کیونکہ یہاں پر اس کا ولڈ بہت چل رہا ہے ٹی وی کے اوپر ہر جگہ کے اوپر ہم کینیڈا میں رہتے ہیں اور 2012 ہیں اور یہ بہت سارے لوگ یہاں پر نا یہ پوچھ ہیں بسرے ہو رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور ایک ما لوگ ہے انہوں نے بھی تو آپ نے مزید والوں نے کی ہے یہ کرسچن نے کی ہے کی اور پہلے جو سائنس نے کی تھی وہ تو روک ہو چکی ہے <س dunno> فلم بھی انہوں نے بنائی ہے مگر اب یہ کیا مت کے چالیس سال پہلے حضرت یہ بات ہم باتوں کو مانتے ہیں کہ ابھی حضرت آنا ہے اور جہاں کیا اس کا نام ہے جال اس نے آنا ہے اور بھی بہت سے ابھی چیزیں آنی ہیں میں <س dunno> <س dunno> <س dunno> یہ کہتے ہیں کہ ٹو تھاؤزینڈ ٹویلو میں یہ سب کچھ شروع ہو جائے گا حضرت <س dunno> <س dunno> یہ کہہ دیا کہ آپ بتا سکتے ہیں مجھے یہ کیا کہہ رہے ہیں بس بار کر رہے ہم اس بات کو نہیں مانتی کیونکہ سائنس میں تو پہلے کسی من سے مار کو نہیں کسی وجہ کو نہیں مارا وہ مارنے کے لیے تیار ہے سائنس کے تیز جانے تھے گاؤں بٹ آپ کا کیا اے؟ اے؟ آپ کا کیا نالج ہے اس کے بارے میں کیا کچھ بتا سکتے ہیں السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ دیکھیں بھائی اسٹرانگ بلیور بات یہ ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ الکریم قیامت کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اچانک آئے گی ٹھیک رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو قیامت کے خاص وقت کا اللہ تعالی نے علم اطا فرمایا لیکن اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس خاص وقت کے متعلق بتایا نہیں کہ وہ کون سا وقت ہوگا ہاں اس کی نشانیاں ضرور بتائیں تو جو نشانیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں حدیث میں ابھی کچھ ان میں سے کچھ تو پوری ہو چکی ہیں اور کچھ ابھی پوری نہیں ہوئی اب دیکھیے یہ اس طرح حتمی جو ہے وہ تاریخ کا فیصلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا میں اس کو بالکل قرآن و سنت کی روشنی میں اس بات کو غلط کہہ سکتا ہوں کہ جو بالکل ڈیٹ دے رہے ہیں اس ڈیٹ کو کیا بتائے گی ایسا نہیں ہے کوئی بھی نہیں دے سکتا یہ اللہ اس کا رسول ہی جانتے ہیں کہ کب آئے گی ٹھیک ہے کسی بھی وقت آ سکتی ہے اگر آج میں بیس سال بعد یا دس سال بعد کے متعلق کروں اس کا مطلب ہے مجھے علم ہے آپ کو علم ہے یا جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بات چل رہی ٹی وی چینلز پر تو پھر وہ اچانک تو نہ رہی نا ہر ایک کو تو پتہ چل گیا تو قرآن یہ فرماتے ہیں کہ وہ اچانک آئے گی اس لیے یہ بات غلط ہے اس, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے کون سی لب بھی کام کر رہی ہے مذہب کے نام پر اور یہ لوگوں کو تھریٹ کر رہے ہیں اس طرح جی بے شک ہمارے لیے قرآن و سنت دلیل ہے اور وہ بھائی نے خود بھی بہت اچھی بات کی کہ سائنس تو لائی ہے سائنس تو جھوٹ بولتی ہے اور ہمارے ہم سائنس کی جو بھی بات یا کوئی ریسرچ چاہتی ہے تو اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے اگر وہ اسلام کے مطابق ہے تو ہم اس کو مان لیتے ہیں اگر اسلام سے متصادم ہے تو ہم اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں ہمارا عقیدہ جو ہے وہ قرآن و سنت ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی فرامین ہے سائنس نہیں ہے اور یہ بھی ایک کلیہ قاعدہ آپ ذہن میں رکھیں کہ سائنس جو ہوتی ہے یہ ارتقا پذیر ہے سائنس کی کوئی بات حتمی نہیں ہوتی آپ دیکھ رہے ہیں نیوٹن کی تھیوریاں غلط ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اور بڑے بڑے جو سائنسدان تھے ان کی تھیوریاں غلط نہیں ہوئی ثابت لیکن قرآن پاک مطالعہ کوئی بتائے کہ ایک حرف بھی قرآن پاک وہ آج تک غلط ثابت کر سکا ہے جی جی بالکل وہ اصل میں مدنی پھول بھائی بات یہ ہے کہ سوال تو آتے رہتے ہیں نا جس معاشرے میں آپ لوگ رہتے ہیں تو وہاں ایسا ہوتا ہے تو سوال پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ پر ہی بلیو کرتے ہیں تو اسٹرانگ بلیور بھائی امید ہے جو سوال آپ نے کیا تھا اس کے بارے میں کچھ معلومات میں دینے میں کامیاب ہو سکا ہوں یا نہیں یہ آپ بہتر جانتے ہیں جی بالکل بالکل نان مسلم کنٹریز میں اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو آپ قرآن سند کی روشنی میں ان کو بس یہی جواب کہ یہ تحقیق جو ہوتی ہے نا یہ بات جو ہے یہ بالکل غلط ہے کہ جتنے اتنے کو آ جائے گی یہ ایسا کتن بھی نہیں ہے کہ ہم جب بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی وہ اچانک ہی آئے گی اس کی نشانیاں ظاہر ہوں گی اور جیسے جیسے نشانیاں ظاہر ہوتی جائیں گی ابھی تو اس میں یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ایک حدیث پاک میں نے مسلم شریف کی روایت بیان کی تھی چند دن یہ دو تین دن پہلے کی تھی یہیں اسی جگہ پر کہ اس سے پہلے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی یمن کی طرف سے اور مسلمان جتنے بھی ہوں گے نا وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ان کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی اور وہ فوت ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو ابھی تو الحمدللہ بہت سارے مسلمان موجود ہیں اور اس وقت تک ان کے اتنے سارے مسلمانوں کے فوت ہونے کے متعلق امکانات بھی نہیں ہیں اور پھر یہ بھی پڑا ہے حدیث پاک میں اس کی جو قیامت کی نشانیاں, نشانیاں ان, ان, ان کے بارے میں کہ وہ قیامت تب آئے گی جب زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا اور اس کی نشانیوں میں یہ بھی نشانی ہے کہ جو بندہ اٹھتے بیٹھتے جیسے ان کے منہ سے بے اختیار بھی اللہ جس کے منہ سے نکل جائے گا نا تو وہ اللہ کا ولی ہوگا اس دور میں اس قدر قحت ہوگا نیک بندوں کا تو ابھی تو الحمد بڑے بڑے نیک لوگ موجود ہیں دنیا میں اللہ پاک کا بہت احسان ہے بہت کرم ہے اس لیے جو ہے نا یہ اس طرح کی بات کرنا ابھی تو کرینے کی نہیں ہے بہرحال حکم یہی ہے کہ تیاری رکھنی چاہیے قیامت کسی بھی وقت آ سکتی ہے اچانک آئے گی اور قریب ہے دیکھیں سول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ قریب ہے ابھی چودہ ساڑھے چودہ سو سال ہو گئے تو اس قرب سے مراد اللہ رسول بہتر جانتے ہیں کہ قریب سے مراد کس طرح کا قریب ہے تو یہ بیس بیس میں یا بائیس میں یا اس طرح کی بات جو ہے نا یہ غیر مناسب ہے اللہ تبارک مطالعہ آپ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسود کہا گائے جی وہ ایک اور بھائی کا کوئی بات ہے کیلنڈر یہ کیلنڈر کون سا کیلنڈر یہ کیا سے مراد ہے آپ کے سوال کی جی معافی مانگنی چاہیے بالکل نہیں نہیں ایسا نہیں میرے بھائی کیلنڈر جو ہے نا ایسے اینڈ ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے سال دیکھیں اب سال تو اینڈ ہوتا ہے نا تو آگے سے نیا سال شروع ہو جاتا ہے آگے سے نیا سال شروع ہو جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ کیلنڈر ویلنڈر جو ہیں یہ سب دنیا کے حساب کتاب ہیں اس کی جو ہے وہ ایسا کوئی شرح کے ساتھ متعلق نہیں ہے آج اے مائک پہ تشریف لیں السلام علیکم و اللہ اچھا بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ما کیلنڈر کو ہوتا ہے جہاں پر جو کہتے کہ 12, 12, 12 گا ان لوگوں نے یہ پرلڈ جس سے مایان کلینڈر جیسے ہماری بھی مسلمانوں کے بھی ففٹی से چل رہی ہے اب فورٹی है کچھ یہ ہے مسلمانوں کا آپ کو پتہ ہوگا اس معاملے میں ہمارا جو سال شروع ہوتا ہے مہارن کے دنیا میں شروع ہوتا ہے اور یہ ٹوئنٹی ٹویلو ٹوئنٹی اور ختم ہو رہا ہے ان کا کچھ ٹوینٹی نائن کے کچھ طرح ہے سال ہوتا ہے, ہے 12 .12, ختم ہو جائے گا انہوں نے یہ پروڈکٹ کیا ہوا ہے اور کہ اس طرح یہ ہو جائے گا کہ یہ ولڈ ول اینڈ ڈے مگر صحیح یہ بھی کہتے ہیں کہ 12, 12, 12 کو حضرت شام اپنی نشانی دکھائیں گے اور وہ زمین پر آ جائیں گے کیونکہ صحیح کی سائیوں کا بھی کی جانا حضرت شام آئیں گے ہم بھی ہی کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور سب نے کہا اور بہت سی اور بھی چیزیں آئیں گی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ مسلمانوں نے بتایا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے نائنٹی پرسینٹ جو چیزیں وہ ٹرو ہو چکی ہیں جیسے آپ نے کہ جب ایک بھی انسان دنیا میں نہیں رہے گا اللہ کہنے والا مگر بھائی بہت سے لوگ اللہ تو کہتے ہیں مگر ان کے دل میں بھی تو وہ بات ہونی چاہیے جو اوپر وہ دکھاتے ہیں تو میں یہ بات پوچھا تھا آپ سے کہ اگر آپ نے کچھ سنا ہے ماڈر کے بارے میں کہ مایان لوگ کون ہوتے ہیں سب مچھو دے رہا ہے دس وز دا سیولاشنٹرڈ امریکہ میں میکسیکو جس سے میں میں ہوئے نے پہلے نہیں سنا تھا پہلی بار میں نے سنا ہے اور یہاں پر ایک مووی بھی بنائی ہے ٹوینٹی ٹویلو کے اوپر تو جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے نا یہاں پر بہت دور بھاگ دوڑ ہو رہی ہے اب لوگوں کے کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے کیا دنیا میں آنے والی ہے دوسرے باپ پر جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو یہ بہت کالمی جا رہی ہے لوگوں کو بھوکے مارے یہ میں نے آپ نے جو بتایا بھائی تو یہی ہے کہ کیا مت آئے گی میں می نوز مین نو مئی نوز مینس کمنگ نو مئی نوز مینری بٹ نشانیاں دیکھ رہے ہیں آ ہیں نشانیاں ہر گھر میں میوزک ہوگا یہ ہر گھر میں ٹی وی دیکھے ہوئے ہیں ریڈیو چل رہے ہیں اب تو ہوم کیچر بنائے ہوئے لوگوں نے تو بہت کچھ ہو رہا ہے یہاں کا دنیا میں تو یہی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کے کوئی یہ بات آئی ہے یا آپ نے سنی ہے کیا ہو رہا ہے اللہ حافظ السلام وعلیکم و رحمت اللہ بہت شکریہ بھائی آپ نے ہماری معلومات میں اضافہ کیا اللہ تعالیٰ آپ کو دے بہت شکریہ کسی اور بھائی کا کوئی سوال اگر ہو اس کے اس کے علاوہ کوئی تو آ جائے جی گریب انجینئر بھائی آپ بڑے ترلے لے رہے جناب پیسے جمع کرنے کے لیے یار یہ سارے لوگ نا کچھ تھوڑے تھوڑے ڈال کر دے دیں کو کچھ بھی نہ رہے گا اسٹرانگ بروس اچھا اچھا ہاں جی بالکل بالکل یہ غریب انجینئر بھائی جناب آ رہے ہیں فنڈ ریزنگ کے لیے ان کے ساتھ تعاون کریں یا سب لوگ مہربانی کی اسلام علیکم. السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں حضرت آپ ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں میری آواز آ رہی ہوگی جی جزاک اللہ خیرن کثیر حضرت میں وہ کہہ رہا تھا کہ یہ اسٹرونگ گلیور بھائی کہہ رہے تھے نا کہ بھائی وہ لوگ پریشان ہو گیا یہ وہ تو جو پریشان ہے تو اسے پریشانی کی ضرورت ہی ہے وہ دنیا تو ویسے ہی ان کے بکول ختم ہونے والی ہے ہمارے بکول تو جو ہے جب تک کیا کہتے ہیں تمام نشانیاں اور جو قرآن و سنت میں ارشاد فرمائی گئی ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی تو دنیا ختم نہیں ہو سکتی چاہے ساری دنیا کے لوگ جو ہے وہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ قیامت آج آ جا رہی ہے کل آ رہی ہے کب آ رہی ہے خیر تو حضرت میں وہ سوال کرنے آیا تھا کہ یہ مطلب جو ہم لوگ جو ہے وہ غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں تو یہاں پر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جس طرح میں اٹلی میں رہتا ہوں یعنی خصوصا اسپین اٹلی گریس وغیرہ جہاں پہ جو ہے وہ یہ پرانے پرانے چرچ ہوتے ہیں پرانے پرانے جو یہ عیسائیوں کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں تو وہ جو بھائی ہوتے ہیں وہ مطلب کچھ بھائی وہ شاید معلومات کی کمی کی بنیاد پر یا کیا تو وہ یعنی گرجا گھروں کے ساتھ نہ تصویر کھینچوانا کو جو ہے وہ فخر سمجھتے ہیں اور پھر اپنی البم میں سے جا کے یا وہ فریم کروا کے دیوار پر لگا دیتے ہیں تو اب ایک مسلمان کے لیے یعنی براہ کرم یہ فرما دیں کہ اس کی کیا جو ہے وہ حیثیت ہے یعنی وہ ان کے ذہن میں یہ عبادت کا کنسپٹ نہیں ہوتا کہ بھئی وہ جس طرح شگل کے طور پر یا چیزوں کو کیا کہتے ہیں ریلیکس لیتے ہوئے مطلب وہ یا معلومات کی کمی کی بنیاد پر اللہ علم کس نیت سے جو ہے وہ یعنی تو وہ تصویریں کھینچوانا ہے یا گرجا گھروں میں یا دوسرے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں میں وزٹ کرنا یہ کیسا ہے اس بارے میں ارشاد فرما دیں جزاک اللہ خیرن السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں جی جو غیروں کی بات بجائے ہیں نا ان کی تعظیم حرام ہے تو بس وہ جیسے یہ ہوتا ہے تو کوئی سمجھتا ہے کہ یہ بلڈنگ بڑی اچھی بنی ہوئی ہے اس میں ان کی جو عبادت کی نشانی جیسے سلیب وغیرہ کا لگا ہو اس کا اظہار نہ ہو تو اس کے ساتھ تصویر ویسے بھی جو تصویر بنانا ہے اسٹیل کیمرے سے کو اس کے بارے میں تو ویسے بھی ہے تو بچنا چاہیے اور اس میں کون سی ایسی فخر والی بات ہے کہ اس کو جناب البم میں لگایا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے ٹھیک ہے نا تو یہ ہوتا ہے کہ بس کسی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ چلو دیکھیں جی فلاں ملک میں کیسا کیسا بنا ہوا ہے تو ایسا اس کو تزیم کے نیت سے تو منع ہے اور کم علمی کی بنا پر اگر کو کر لے اس پر ایسا کوئی حکم نہیں لگ سکتا وہ تو حرام ہے نا جی وہ جو مجسمے ہیں وہ تو حرام ہے نا ان کی دیکھو وہ ننگم ننگے بھی ہوتے ہیں اور بعض اس طرح کے جناب کہ اس میں مسئلہ ہوتا ہے تو اور پھر ان کی بتوں کی اس طرح کی بنانی تو ویسے حرام ہے بالکل ٹھیک ہے تو بس وہ یہ کہ ایک تاریخی عمارت سمجھ کر جیسے لوگوں کو شوق ہوتا ہے دیکھنے کا اور اس میں بھی وہ جو ان کی سلیب وغیرہ اس کو ظاہر نہ ہو جس سے ان کی بات گاہ ملوم ہو اور لوگ جو ہیں وہ اس کی یا خدا نہ خاصا کو اس کی تزیم کرے تو بچنا چاہیے بس یہی یہ اور کوئی بھائی آنا چاہے مائک پر تو یہ گرین بھائی بڑے دنوں کے بارے نظر آئے ہیں بھائی مائک پر السلام علیکم و رحمت اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جزاک اللہ وبرکاتہ حضرت میرا ایک اور سوال ہے کہ یہ نماز میں اگر جو ہے وہ اطخیات پڑھنے کے بعد جو یعنی درود شریف پڑھنے کے بعد اگر بندہ جو کوئی بھی دعا مانگنا بھول جائے جیسے ایک دوار بچ عالنی مقیم اصلات تو وہ دعا مانگنا بھول جائے یعنی تو کیا وہ سیدہ صاحب کرنا ہوگا یا نہیں جذاکر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرات السلام علیکم و رحمتہ اللہ مرک. جی اپنا غریب انجینئر بھائی اس کو سعید صاحب کی ضرورت نہیں ہے اس کو سعید صاحب کی ضرورت نہیں ہے نماز اس کی ہو جائے گی جی اور کسی بھائی کا کوئی میرے خیال میں سوال نہیں ہے تو مجھے بھی دو میں یاد اچھا گرین نٹ بھائی آ گئے آ جائیں نا مائک سنبھال لیں گرینٹ بھائی اور چلائیں اپ روم کو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے السلام علیکم و رحمۃ جی السلام علیکم آ, حضرت مفتی صاحب اصل میں میرا بھی ایک سوال تھا تو اگر آپ ٹیکسٹ میں لکھ دیں اجازت دیں تو میں چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا تھا آ, جی حضرت یہ جو شیطان کے بارے میں کہ یہ بھی اس کو بھی موت آئے گی اس کے بارے میں جو ہے حضرت ذرا اگر کوئی تفصیل بتا دیں کیونکہ شیطان کو تو فی حال موت نہیں آئی یا کیا جس کے بارے میں جو میں اپنا سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ شیطان کو کب موت آئے گی اور اس کے کیا مطلب جو ہے روزے میشر والے دن ہی اس کو موت آئے گی یا اس سے پہلے یا بعد میں آئی ڈونٹ نو کہ میرا آپ سوال سمجھ گیا کہ نہیں تو یہ شیطان کی موت کے بارے میں اضرا ذرا جی میں مائک فری کر رہا ہوں تھینک یو ویری much السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ گرین بھائی دیکھیں قرآن پاک میں ہے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے چودہیں پارے میں بھی ہے اس کے علاوہ یہ جو اپنا آٹھویں پارے میں بھی ہے جب اس کو مردود قرار دے دیا گیا دودکار دیا گیا تو اس سے کہا کہ نکل جا فخر الدینا کا عظیم تو لانتی ہو گیا تو نکل جا یہاں سے تو اس نے بولا کہ انضم لا میں یو مجھے قیامت تک کی مولت چاہیے فرمایا ان کا من المنظرین ایک مقام پر یہ ارشاد ہے کہ جہاں تجھے دی گئی مہلت ایک مقام پر اس کے ساتھ ملتا جلتا ارشاد ہے کہ قیامت تک تجھے مہلت دی گئی ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ اس کو قیامت تک مہلت ہے اس کی عمر جو ہے وہ قیامت تک ہوگی اور وہ مرے گا کب تو قرآن نے فرما دیا کُل من علی حفاظ ووجہ ربی کا جلا علی ولی زمین پر جو کچھ ہے وہ سب فنا ہو جائے گا سوائے رب تعالی کی ذات پاک کے تو جب ہر چیز ختم ہو جائے گی کچھ بھی نہیں رہے گا تو شیطان بھی نہیں رہے گا ٹھیک ہے تو اس کو موت قیامت میں ہی آئے گی جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو ہی اس کو موت آئے گی جی جناب لے لے مائ جناب کوئی بھائی اب مجھے دوا میں یاد رکھیے گا بہت سارا وقت آپ کا لیا آپ کی بہت مہربانی آپ موجود رہے روم میں میری جناب یہ حقیرانہ معروضات جو ہیں وہ آپ سنتے رہے بہت شکریہ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزاک آپ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ میں پھر سے دوبارہ مائک پر اسٹرانگ بلیور بھائی آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے آپ آئے اس روم میں آپ نے اسٹے کیا معلومات اچھی ہم تک پہنچائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور یہ آپ کا اپنا روم ہے اہل سنت وال جماعت کا روم ہے آپ اس میں تشریف لایا کریں اس میں بڑے بڑے علامات تشریف لاتے ہیں ہم میں تو بالکل ایک ادنا طالب علم ہوں یہاں سیکھنے کے لیے آتا ہوں اور یہ سارے بھائی جو ہیں یہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور باقی بھائیوں کی طرف سے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ تشریف لایا کریں اس میں درس قرآن بھی ہوتا ہے درس حدیث بھی ابھی آپ کے آنے سے پہلے ہم مسلم شریف کی تحدیث پاک پر بات کر کے ختم کی تھی تو روزانہ ان شاء اللہ تعالی ہوا کرے گا اور اس کے علاوہ مسائل سوال و جواب نماز روزہ و غسل اور دین اسلام کے متعلقہ مسائل بیان ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے آپ جب بھی آپ کو فرصت ملے یا پارٹ آپ پہ آپ آئیں تو اس روم کا وزٹ جو ہے وہ ضرور کیا دیئے اور ان شاء اللہ آپ کو پتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم کی مجلس میں ایک گھڑی بیٹھنا جو ہے وہ ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے تو الحمدللہ علم کی باتیں ہوتی ہیں دین سکھا سکھایا جاتا ہے تو آپ ضرور اس میں اس کو اپنے فیورٹس میں شامل کر لیں تو اس روم میں تشریف لایا کیجیے گا ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ تشریف لائے پاکستان سے ہیں آپ یا انڈیا سے ہیں اگر پاکستان سے ہیں تو کس جگہ سے ہیں اور کینیڈا کا آپ نے بتایا کہ آپ کینیڈا میں مقیم ہیں تو ہمارے ماشاءاللہ بہت سے بھائی کینیڈا سے آتے ہیں جوید بھائی ہیں عادل بھائی ہیں وہ بھی کینیڈا سے آن لائن آتے ہیں اور بھی کئی بھائی ہیں جن کا مجھے زیادہ علم نہیں ہے تو وہاں اپنے اہل سنت جماعت کی مساجد ہیں مدارس ہیں وہاں پاکستانی ماشاءاللہ بہت خوب تو پاکستان کے کس شہر سے ہیں اور آپ کی گفتگو ہے کہ کافی عرصہ ہو گیا آپ کو پاکستان سے وہاں گئے ہوئے اب لب و لہجہ جو ہے وہ آپ کا جو زیادہ تر وہ اس طرح, اس طرح کا ہو گیا کینیڈا مکین جی جی یہ کینیڈا کا تو آپ نے بھی پہلے بتایا تھا تو بس کینڈین انگلش ہاں جی بالکل بالکل وہی وہ میں کہہ رہا تھا کہ وہ کافی زیادہ نا سای وال سے تو ٹھیک ہے جناب ہمارا علاقہ قریب قریب ہی ہے میں فیصلہ کا رہنے والا ہوں فیصلہ آباد کے قریب ایک چھوٹا سا شہر ہے تو ساح وال جناب ہم سے تقریبا میرے خیال سو ڈیڑھ سو کلو سو, سو سے کم سو کے قریب سو کلو کے قریب میرا خیال دور ہوگا تو بہرحال یہ, یہ آپ کا اپنا روم ہے تو اس میں آپ تشریف لایا کیجیے سوالات جوابات اچھا اتنا پتہ نہیں لگتا کافی عرصہ ہی ہو گیا جی میں جناب فیصل آباد سے 45 کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا شہر ہے سمندری جی فیصل آباد کے پاس بالکل فیصل آباد کی تحصیل ہے جی فیصل آباد کی تحصیل ہے جناب ہمارا شہر فیصل آباد شہر کی تین تحصیل ہیں ان میں سے ایک جناب ہمارا شہر ہے تو یہ تقریباً 45 کلومیٹر میٹر دور ہے تو آپ کے یہاں تو پینتالیس کلومیٹر کوئی معنی نہیں رکھتا ان علاقوں میں جی اس کی اگر میں آپ کو ریزن بتاؤں اچھا بھائی آپ نے دیکھا ہوا ہے وہ فیصلہ باد یا سمندری سمندری اچھا فیصلہ باد دیکھا ہوا ہے تو یہ سمندری جو ہے اس کی اس پر ایک چھوٹی سی اچھا سمندری بھی دیکھا ہوا وہ آجیو بہت خوب تو ویلکم ٹو کینیڈا مین ویری جنگ اچھا گرینڈ سمندری ہے یہ اوپر ایسے اچھا اس وقت کے آپ آئے ہوئے ہیں ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک اچھا اچھا अच्छा تو ادھر کوئی کام اپنا کر رہے ہیں اپنا بزنس کر رہے ہیں یا جاب وغیرہ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تو بھئی بھائی غریب انجینئر بھائی آپ کو پوری دعوت ہے جب بھی آپ پاکستان آئے تو میرے غریب خانے پر تشریف لائیں بلکہ سب بھائیوں کو جو بھی اس وقت سن رہے ہیں تو سب کو کھلی دعوت ہے اچھا کیمیکل انجینئر ہے اچھا چلو آپ تو کیمیکل انجینئر ہیں تو یہ ہمارے غریب انجینئر ہیں ٹھیک ہے نا مطلب کیمیکل بھی ایک فیلڈ ہے اور غربت بھی ایک فیلڈ ہے جس میں انہوں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے جی سمندری کے متعلق آپ کو چلو پھر کبھی بتاؤں گا ہاں یہ اس کی میں وجہ تسمیہ آپ کو بتانے لگا تھا کہ اس کا نام سمندری کیوں ہے تو اب تو یہ چل پڑا ہے اس کی دو تین وجوہات جو ہے نا وہ بیان کی جاتی ہیں ایک ان میں یہ بھی ہے کہ یہ پارٹیشن سے پہلے اس میں نا ہندو رہتے تھے ان کے چھوٹے چھوٹے مندر جو تھے نا چھوٹے مندر جی جی یہی بتا رہا ہوں تین چھوٹے مندر تھے تو فارسی میں کہتے ہیں سی تین کو کہتے ہیں سہ سی مندری اصل میں لفاظہ تین مندروں والی نا چھوٹا سا وہ شہر تھا تو اس کو تین مندروں والی کہا جاتا تھا اس سے پھر کام وہ کرنے سمندری بن گیا ایک اس کی یہ بھی وجہ ہے ایک یہ وجہ ہے کہ اس کے نہ کچھ نشیبی علاقے تھے تو ان میں پانی بہت کھڑا رہتا تھا بہت زیادہ نا یعنی بارش ہو جاتی تھی تو مہینوں پانی کھڑا رہتا تھا اچھا آپ کے انکل سمندری میں رہتے ہیں تو آپ کو پتا نہیں ہوگا نا وہ سمندری میں کس جگہ پہ رہتے ہیں شہر میں رہتے ہیں کسی گاؤں میں رہتے ہیں شہر کے کس محلے میں رہتے ہیں ویسے تو اچھا اچھا اچھا اچھا آپ کو پوری انفارمیشن لے کے آئیے گا نا نیکسٹ ٹائم تو میں ان کو نام بھی جانتا ہوں تو وہ مجھے یقیناً جانتے ہوں گے اگر شہر میں رہتے ہوئے تو اچھا تو وہ پانی زیادہ کھڑا ہونے کی وجہ سے نا تو وہ ایک جیسے سمندر ہے نا اس کا منظر پیش کرتا تھا تو اس لیے بھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا سمندر ہے تو اس لیے اس کو سمندری کہا جانے لگا جس محلے میں ہم رہتے ہیں نا اس کو راوی محلہ کہتے ہیں تو یہ بھی یعنی پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے نا جیسے دریا راوی ہے اس لیے اس کو راوی محلہ کہا جاتا تھا کہ یعنی پانی والا محلہ ایک یہ بھی وجہ ہے ایک پنجابی لوگوں نے بھی اس کے وجہ تسمیہ بنائی ہوئی ہے پتہ نہیں اس میں کتنی حقیقت ہے کہ ایک ہندو عورت رہتی تھی تو اس نے سو انگوٹھی وہ پہن کر رکھتی تھی سو مندری کہتے ہیں نا پنجابی میں انگوٹھی کو مندری کہتے ہیں رنگ جو ہوتی ہے تو کہتے ہیں سو مندری کی وجہ سے اس کو سمندری کہا جانے لگا واللہ تعالی تعالیٰ عالم اس کی حقیقت کیا ہے ویسے اس پر ایک چھوٹی سی بک بھی لکھی ہے کسی بندے نے ایڈوکیٹ ہے یہاں ہمارے شہر کا اس نے اس کی جو, جو وجہ تسمیہ ہے نا نام کی اس کی وجہ وہ لکھی ہے وہ مندروں والی جو میں نے پہلے آپ کو بتائی باقی حقیقت حال سے اللہ تبارک مطالعہ بہتر واقف ہے تو یہ جی ہمارا جی چھوٹا سا شہر ہے اور اللہ کا بڑا شکر ہے پور امن ہے پور سکون ہے اہل سنت کی آبادی جو ہے وہ کسرت سے ہے اور اس کے علاوہ دیوبندی بھابھی اور شیعہ مرزع بھی تھے تھوڑے تھوڑے لیکن اللہ پاک کا بہت احسان ہے کہ یہاں اہل سنت کثرت میں ہے تو مزید شہر کے متعلق یہ ایک سائڈ اس کی جو ہے کہتے ہیں کہ جو ہوتے ہیں نا کیا اس کو لیے لفظ بولتے ہیں خامیاں جو ہیں ان میں ایک خامی اس کی یہ ہے کہ اس کو کوئی ٹرین اسٹیشن ٹچ نہیں کرتا کوئی ٹرین کی پٹری یہاں سے نہیں گزرتی تو باقی نہرے میں ہیں الحمدللہ اس کے اس پاس سے گزرتی ہیں سرسبز و شاداب علاقہ ہے کھیتیاں ہیں سبزہ ہے اور ہر طرح کی فصلیں الحمدللہ اس کے ارد گرد ہوتی ہیں بڑا زرخیز علاقہ ہے ٹھیک ہے جی بہت تعارف کرا دیا میں نے اپنے شہر کا میرے خیال میں تو آ جائیں جناب ریو انجین بھائی مائک پر تشریف لے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ